تحویل کعبہ کے اہم واقعے سے ہوتا ہے جب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اس تبدیلی پر منافقین اور اہل کتاب میں اعتراضات اٹھائے تو اللہ نے واضح کیا کہ مشرق اور مغرب کا مالک تو صرف وہی ہے اور اس نے مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں پر گواہ ہوں اور رسول ان پر گواہ ہوں تحویل کعبہ دراصل ایک عملی امتحان تھا کہ کون رسول اللہ کا سچا تابع ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے صبر اور نماز کو مشکل حالات میں مدد حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا اللہ نے واضح کیا کہ وہ ضرور مسلمانوں کو خوف بھوک مال و جان کے نقصان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے آزمائے گا اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی راہ خدا میں جان دینے والوں کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا گیا بلکہ انہیں زندہ قرار دیا گیا اگرچہ لوگ ان کی حقیقت نہیں جانتے صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایات اور رحمتیں ہوتی ہیں حج اور عمرہ کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیوں میں شمار کیا گیا حج میں ازدواجی تعلق اور جھگڑے سے منع کیا گیا زاد ساتھ ہاتھ لے جانے کی تلقین کی گئی اور بہترین زاد راہ پرہیز کو قرار دیا گیا عرفات سے واپسی پر مزدلفہ میں ذکر الہی کا حکم دیا گیا رمضان کو قرآن کے نزول کا مہینہ قرار دیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہر اس شخص پر جو اس مہینے میں موجود ہو روزہ فرض کیا گیا بیمار اور مسافر کے لیے دوسرے دنوں میں روزے رکھنے کی رخصت دی گئی اللہ نے واضح کیا کہ وہ بندوں کے لیے آسانی چاہتا ہے سختی نہیں روزے کی راتوں میں ازدواجی تعلق کی اجازت دی گئی اور صبح صادق کے ظاہر ہونے تک کھانے پینے کی اجازت رکھی گئی اعتکاف کی حالت میں ازدواجی تعلقات سے منع کیا گیا اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بندوں کے بہت قریب ہے دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے حکم کو مانیں اور اس پر ہی لائیں معاشرتی اور اقتصادی مسائل پر بھی روشنی ڈالی گئی شراب اور جوئے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان میں بڑے نقصانات ہیں اور یہ کہ دونوں چیزیں انسان کو اللہ کی یاد اور نماز سے غافل کر دیتی ہیں اور آپس میں دشمنی اور بغض پیدا کرتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی جو ضرورت سے زیادہ ہو خرچ کرنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ ماں باپ رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کریں. یتیموں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اگر ان سے مل جل کر رہنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون خاندانی نظام کی تشکیل کے لیے نکاح طلاق عدت اور خلا کے تفصیلی احکام دیے گئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ مشرق عورتوں سے نکاح نہ کریں جب تک وہ ایمان نہ لے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ازیت اور نجاست ہے ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہنے اور پاک ہونے تک مباشرت نہ کرنے کا حکم دیا گیا طلاق کے حوالے سے تفصیلی احکام دیے گئے کہ طلاق کی دو سراہتے ہیں جن کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں اور اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو اللہ نے جو کچھ ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اسے چھپانا ان کے لیے جائز نہیں عدت کے دوران خاون اگر صلح کرنا چاہے تو انہیں واپس لے سکتا عورتوں کے حقوق ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے طلاق کی تیسری سرحد کے بعد عورت اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور وہ شخص اسے طلاق نہ دے دے یا وہ عورت بیوہ ہو جائے یہاں پہ حزیکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کال جو ہے وہ پیش کرنا بڑا ضروری ہے کہ حلالہ کے بارے میں بہت شدید غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لانت بھیجی ہے یعنی یہ نیتن حلالہ نہیں کیا جا سکتا بیوہ اور توگلی چار ماہ دس دن کی عدت مقرر کی گئی اس دوران انہیں گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں دی گئی عدت کے دوران کنائے کی باتوں میں نکاح کا پیغام بھیجنے کی اجازت دی گئی لیکن پختہ ارادہ کرنے سے منع کیا گیا بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے تفصیلی احکام دیے گئے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں اگر وہ مدت پوری کرنا چاہیں دودھ پلانے والی ماؤ کا کھانا اور کپڑا باپ کے ذمہ ہے لیکن کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جا سکتی باپ اور ماں باہمی رضامندی سے بچے کا دودھ چھڑا سکتے ہیں اگر باپ کوئی دائی سے دودھ پلوانا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے بحشت کہ وہ اسے اس کا حق ادا کرتے اگر میاں بیوی بی کو خدشہ ہوگو اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو عورت کچھ مال دے کر خلا لے سکتی ہے اور اس میں دونوں پر کوئی گنا نہیں اللہ نے واضح کیا کہ یہ اس کی حدود ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے نماز کی پابندی کا خصوصی حکم دیا گیا اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہنے کی تلقین کی گئی حالت خوف میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ پیادہ یا سواری ہی پر نماز پڑھ لینے کا حکم دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اگرچہ یہ کچھ کو ناگوار گزرتا ہے مگر ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو جنگ کے اصول متعین کیے گئے کہ صرف ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں حد سے تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا مسجد حرام کے پاس اس وقت تک لڑنے سے منع کیا گیا جب تک وہاں کفار خود نہ لڑے فتنہ کو قتل سے بھی بڑا گنا قرار دیا گیا حرمت والے مہینوں میں لڑنے کے بارے میں فرمایا کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گنا ہے تاریخی واقعات سے رہنمائی دیتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں موت سے بھاگنے والوں کا واقعہ بیان کیا گیا جنہیں اللہ نے موت دے کر پھر زندہ کیا اس کے بعد تالوت اور جالو کا مفصل واقعہ بیان ہوا کہ کس ربانی اسرائیل نے اپنے نبی سے بادشاہ مانگا تالود کو بادشاہ بنایا گیا اس کی بادشاہی پر اعتراض کیا گیا اور پھر اللہ نے تالود کی تھوڑی سی جماعت کو جالود کی بڑی جماعت پر فتح عطا کی اس واقعے میں دعود علیہ السلام نے جالود کو قتل کیا اور اللہ نے انہیں بادشاہی اور حکمت عطا کی اس واقعے اس سے سبق دیا گیا کہ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دور نہ کرتا رہے تو زمین فساد سے بھر جائے اس پارے میں اللہ نے اپنی توحید قدرت اور رحمت کی نشانیاں بیان کی آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات دن کی آمد و رفت سمندروں میں چلنے والی کشتیاں بارش کا برسنا اور مردہ زمین کا زندہ ہونا ہر قسم کے جانوروں کا پھیلاؤ ہواؤں کا چلنا بادلوں کا گھومنا یہ سب عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ ہی معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ زندہ اور تمام مخلوقات کا سنبھالنے والا ہے اللہ نے منافقوں اور کافروں کے انجام سے بھی آگاہ کیا جو لوگ اللہ کی نازل کردہ یہ ہدایات کو چھپاتے ہیں اور ان کے بندے تھوڑی سی دنیاوی قیمت حاصل کرتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے درد نہ کا صاحب ہے جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ان پر اللہ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لانت ہے وہ ہمیشہ اسی لانت میں گرفتار رہیں گے اور ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اختتام اس پیغام پر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسام وسلم بے شک تم رسولوں میں سے ہو و صلی اللہ عرخل کے سعید نمولانا محمد علیہ وصحب يا برحمت الرحیم